بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے سأل سائل بعذاب واقع لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِع مِنَ اللَّهِ ذِلْمَعَانِجِ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے تعرج الملائکة والروح علیہ فی یوم كان مقداره خمسین الف سنہ فاصبر صبرا جمیلا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 ولا يَسْأَلُ ھمی میم یوگ سو رو ندو ملو یس سی میگی یو میری وس وی لچی ٹوئی فِي الْأَرْضِ ثُمَّ یہ <تصفيق> لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو اپنی بیوی بی کو اپنے بھائی کو اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے <تصفيق> جنا ہرگز نہیں وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینٹ سینت کر رکھا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 اللہ دیندین ودی پورن بھو می هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم مأمون مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے درتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو والذینہم لفروجہم حافظون الا علیہ ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فا غیر ملومین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 جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے فما للذین كفروا قبلك بس اے نبی کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں کل ریم ائی خلا جن تن کو م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 پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئے اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے موحتیو آد یو مح مجدو سیبو خاشیا چند سار چم د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 ان کی نگاہیں جکی ہوئی ہوں گی ضلعت ان پر چھا رہی ہوگی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے